الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلا آلیه واصحابه اللذین اوفوا عهدا اللذین هم خلاصة العرب العرباء وخیل الخلائق بعد الانبیاء اماما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرعيت من اتخذ الهه هواه وأظله الله وأظله الله ولا علم وختم على سمعه وقلبي وجعل على بسره غشاوه فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا أَضَلَّ وَمَن يُضْلِلْ فَمَا هَادٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم القيسمندى نفسه واعمل لما بعد الموت ولا عاجز من تبى نفسه هواها الله <تصفح> پچیسواں پارا سورہ جاسیہ کی عید نمبر تیئیس تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمزی نے اپنی کتاب ترمزی شریف میں نقل کیا ہے اور یہ جی حدیث نمبر چھیاسٹھ ہے فرمایا افرآ خزا اللہ اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے باوجود جاننے کے اللہ نے اس کو گمراہ کیا وہ ختم اعلیٰ سن ہی اور ناراض ہو کر اس کے دل اور اس کے سمات پر مہر لگا دی وجہ اعلیٰ اعلیٰ بصر ہی غشاوا اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے میاد اللہ بہ دی تذکرون کون ہے اللہ کے علاوہ ہدایت دینے والا جس کو اللہ ہدایت نہ دے کون دے سکتا ہے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو حضرت ابو یا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القی سمندان عقلمند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا ہے جان لیا ہے اپنے نفس کو وعمل لما بعد الموت مرنے کی بعد والی زندگی کے بارے میں اعمال کر رہا ہے تمنا اللہ بے عقل عاجز کمزور بے وقوف شخص وہ ہے کہ جس کا نفس اس کی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ کے اوپر امیدیں بھی رکھ رہا ہے اللہ مہربان ہے اللہ غفور و رحیم ہے یہ مند نہیں ہے جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیر آسماں یعنی زمینوں پر معبودان باطلہ میں سے سب سے مبوز عند اللہ جو بت ہے جو معبود ہے باطل وہ ہے انسان کی خواہش نفس جو خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے اور کہتا بھی ہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ کا فرقیم ہے اللہ کا ایک حبیب بھی ہے اللہ کی آخری شریعت بھی ہے لیکن اطاعت خواہش نفس کی کرتا ہے دیکھو بھائی عبادت کس چیز کا نام ہے عبادت نام ہے بندگی کا اطاعت کا بات ماننے کا تو جب بات یہ ماحول کی مان رہا ہے اپنے خواہش نفس کی اتباع کر رہا ہے تو زہر پھر یہ عبادت اپنے خواہش نفس کی کر رہا ہے اس نے اپنا معبوط اپنے خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے ہوا جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے آپ نے فرمایا کیا کلمان شخص وہ ہے جو فکر کر رہا ہے اللہ کی مرضیات نبی کی مرضیات کو اپنا رہا ہے اور پھر امید بھی رکھے یہ کامیاب شخص ہے لیکن جو شخص ہو کہ جو دل میں آیا وہ کر رہا ہے اور مسلمان بھی کہلاتا ہے شریعت والا بھی ہے اور شریعت کی اتباع نہیں ہے بس جیسے دل میں آیا ویسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حتا ہوا ہو لمن جتو بھی اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس چیز کی اتباع نہ کرنے لگ جائے جو میں لے کے آیا ہوں جو میں لے کے آیا ہوں اگر میں جو لے کے ہوں شریعت اس کی اتباع نہیں کر رہا خواہش کی اتباع کر رہا ہے تو وہ ایمان والا ہی نہیں کامن ایمان والا نہیں نجات نہیں حاصل ہوگی تو فرمایا افرا اللہ علم اللہ علم کی دو تفسیریں کہ جو شخص اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے ایک تفسیر ہے علم کے باوجود ایک تو یہ ہے کہ علم نہیں ہے اس کی غلطی ہے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے تھا آخرت میں یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ میرے پاس علم نہیں تھا اور سب کچھ حاصل کر لیا ہے تو علم حاصل کیوں نہیں کیا کھانا رج کے کھا لینا آرام کر لینا باتھ روم میں چلے جانا یہ کوئی کمال تو نہیں یہ تو جانور بھی کرتے ہیں اشرف المخلوق ہے یہ ساری کائنات اس کی خادم ہے اس نے سمجھا کیوں نہیں ہے شریعت کیوں نہیں پڑھی کیوں نہیں سیکھی کیوں مخالف ہوا کی جھونکوں میں اڑ جاتا تھا ان کے پیچھے چلا جاتا تھا شریعت کیوں نہیں سیکھی ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں یہ وہ گنتی میں آئے ہیں جو حجت الوداع میں تھے بہت سے شریک بھی نہیں تھے بہت ساری خواتین نہیں بھی آئی یمن سے لوگ نہیں آ سکے مدینہ سے نہیں جا سکے اس سے زیادہ تعداد ہے یہ تو گنتی میں آ گئے ایک بھی جاہل نہیں تھا جو بات جو حکم جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سب پڑھنے والے تھے ہاں کوئی بڑا عالم تھا کوئی چھوٹا عالم تھا ایسا کوئی بھی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہ جانتا ہو یہ مسلمان اب ترقی یافتہ ہوا یہ ترقی یافتہ ہوا کہ اپنے مذہب کو نہیں جانتا اپنے ایمان کو نہیں جانتا اپنے عقائد اور امال کو نہیں جانتا اپنے نبی کے تمدن اور معاشرت کو نہیں جانتا اب یہ ترقی یافتہ ہے ترقی یافتہ ان کو کہا جاتا ہے کہ نبی کے وہی کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اور وہی آئے گی اور سبق لیں گے ایمان میں اور اضافہ ہوگا تو جب اور عیت نازل ہوگی ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے عمل کریں گے ایمانوں میں اضافہ محسوس کریں گے ترقی یافتہ وہ تھے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا تھا کیوں آئے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو جانتا نہیں ہے اور پھر گمراہ یہ کوئی عذر نہیں ہے اور ایک شخص ہے کہ جاننے کے باوجود شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتا سنت کی اتباع نہیں کرتا اس کو علم ہے اللہ باوجود اس کے کہ وہ شریعت کی باتوں کو جانتا تھا لیکن پھر بھی خواہش نفس کی پیروی میں لگا رہا تو پھر بھی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا اس کے جاننے کا کیا فائدہ علم وہ علم نافع ہے جو علم عمل میں آئے جو علم معمولات بن جائے اللہ کی رضا کی خاطر یاد رکھنا جو علم عمل کی شکل میں آئے خالص لوجہ اللہ ریاکاری نہ ہو ورنہ وہ بھی پھر اللہ کے لیے نہیں ہو جائے گا کسی اور کو دکھانے کے لیے اگر عمل ہے وہ بھی ضائع ہے گنا بھی ہوگا فرمایا وَعَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ باوجود جانیں کہ دوستو اپنی خلوتوں میں بیٹھ کر آپ سوچیں ہر شخص میرے سمیت یہ سوچے کہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے اور اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے بعض دفعہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ دی جائے تو کہتے کون سا مذہب اختیار کیا جائے جی بریلو بنے دوبندی بنے آل حدیث کچھ نہ بنو نماز کا پابند بنو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو جھوٹ نہ بولو بد نہ کرو دھوکے نہ دو نہ کرو اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے پہلے متفق باتوں کے اوپر عمل کرنے پھر اختلاف کی بات کریں گے یہ اندر کا شیطان جانگ جاتا ہے ان کو جو عمل سال سے دور کر دیتا ہے اور کہتے کیا بنے ہم جی کیا بنے آپ نماز روزی والے بنے تلاوت والے بنے خدمت خلق والے بنے پھر دیکھو اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے کیا نے کو جس, کو اللہ نے شرح صدر اطا کیا جس کا سینہ کھول دیا حق کی قبولیت کے آپ نے جس کا کھول دیا اپنے دیکھا نہیں اس شخص کو فَهُو عَلَى نُورِ مِن سامنے گڑا آ جائے نا جی وہ کھڈا آ جائے کوئی جھاڑی آ جائے وہ بچ جاتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس لاٹین ہے روشنی ہے یہ اسلام روشنی ہے یہ دین حق روشنی ہے شریعت کی اتباع روشنی ہے قرآن و حدیث یہ روشنی ہے یہ ساتھ ہو تو بندہ خود بھی گمراہ نہیں ہوتا جو ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی اس کی روشنی سے اس کی مدد سے چل جاتے ہیں روشنی تو اس کے پاس ہو تو فرمایا وَعَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وہاں وجود اس کے کہ وہ شخص جانتا تھا لیکن اس کا عمل نہیں تھا وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا تھا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا علم کی قدر نہیں ہے عمل کی قدر ہے علم بہت فضیلت رکھتا ہے جب علم عمل کی شکل میں آئے اور اگر علم عمل کی شکل میں نہیں آئے تو کیا فیدہ ہے اس کا وہ علم نافے نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے اللہم انی اسئلوک علم نافیان نماج علم نافع عطا کر وہ عمل صالح رزق کے واسطے وغیرہ وہ صلی اللہ تعالی علم ہے ایک تفسیر یہ دوسری تفسیر فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے یہ شخص کیسا ہے کیا کر رہا ہے کس کس کو گمراہ کر رہا ہے خود کتنا گمراہ ہے پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں وا ختم علی سمعه وقلبی وجعل علی بصری غشاوہ پھر اس کے دل پر دماغ پر آنکھوں پر آسائر عیسی پر مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا باغی ہے زد و انعب پہ اترا ہوا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اللہ دراز ہوتے ہیں نیکی کی توفیق سلم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص اتنا باغی ہو گیا ناراضگی کی وجہ سے ختم آلہ اب وہ کے ہدایت کمزور ہو گئی سلب ہو گئی اللہ ناراض ہو گیا اور قرآن نے کیا کہاس پارے میں وہ سبھی الظف کہ یہ خود غلط ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں دو گناہ خود غلط ہیں وہ یسون سبھی اور دوسرے لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے دور کرتے ہیں ان کو دو راہ عذاب ہوگا ایک ان کے اپنے عمالے بد کا اور دوسرا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے سیدھے راستے سے ہٹا رہے تھے مفہوم مخالف احناف کے نزدیک تو معتبر نہیں لیکن باقی سب اما کے نزدیک قرآن کا مفہوم مخالف معتبر ہے حجت ہے یعنی جو خود سیدھے راستے پہ ہوا دوسروں کو سیدھا راستہ دکھاتا رہا تمین یشفع شفاعتن حسنا یکل له نصیب منها تو اس کو بھی پھر دو را ملے گا یہ خود بھی نیک تھا دوسروں کو سیدھا راستہ دکھاتا رہا اللہ رحیم و کریم کتنا ہے یہ نہیں فرمایا کہ یہ خود نیک ہے اور دوسرے کو بھی جب تک نیک نہ بنا لے تو اس کو دو آجر اجر نہیں دو گا نہیں خود نیک ہے دوسرے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے دو را ملے گا بھلے دوسرا ابھی صرف سیدھے راستے کے اوپر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کا عمل جاری ہے کہ اس نے اچھی بات امر بال معروف اور دوستو سب سے خطرناک دشمن انسان کا وہ انسان کے اپنے پاس ہے جس کو یہ پالتا ہے میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ چار دشمن ہیں ایک عام کافر ایک یہود و نصارہ یہ ظاہری دشمن ہے نظر آتے ہیں اور ایک دشمن شیطان ہے جو نظر نہیں آتا اور ایک ان تینوں سے بڑا دشمن ہے اس انسان کا اپنا نفس امارا نفس امارہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے جو چھپا ہوا ہے جس کو یہ پالتا رہتا ہے اور جو اس کو پھر غلط راستے کی طرف بھی لے جاتا ہے جس کو یہ پالتا ہے نا پھر اس کو یہ غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے سہل حضرت سہل رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سب سے برا دشمن انسان کا وہ اس کی خواہش نفس ہے اور یہ بہت بڑی بیماری ہے جو یہ سمجھ نہیں رہا اس کو بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے یہ جو مسلم خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے اس کو بہت بڑی بیماری لگ چکی ہے اور اس بیماری کی دوا مخالفت خواہش نفس ہے اس بیماری کی دوا مخالفت خواہش نفس ہے اور خواہش نفس کی مخالفت کے بعد دوستو اللہ کے قرب کی منزل شروع ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں اس راستے کی کوئی جھلک سمجھ میں آتی جب مخالفت نفس شروع ہوگی پھر اس کے بعد اس کو کچھ روشنی نصیب ہوگی دینداری داری ملے گی قدرت کے کارناموں میں اسے اللہ کی معرفت اور قدرت کی جھلک ملے گی جب خواہش نفس کو قربان کرے گا اور دوستو خواہش نفس کی تکمیل یہی ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے اس کا علاج یہ ہے خارش کا علاج یہ ہے نہ کرو نیند کا علاج یہ ہے نیند نہ کرو بہت زیادہ نیند آتی ہے کوئی کمال نہیں ہے نیند زیادہ ہونا بہت زیادہ کھانا کمال نہیں ہے اس کی مخالفت کرو خود پیٹ آدھی ہو جائے گا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا علاج اس کی مخالفت ہے تو انسان کا نفس غلط کام کی طرف لے جاتے کبھی تکبر کی طرف اپنے خود کی طرف کبھی کینا بوگس کی طرف کبھی دوسروں کو حقیر سمجھنے کی طرف تو یہ شخص شریعت کی اتباع نہیں کر رہا دوستوں یہ خواہش نفس کی اتباع کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ہر شخص تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرے پاس شریعت کا کتنا علم ہے اور اس کے مطابق میرا عمل کتنا ہے بات سمجھ آ جائے گی اگر شریعت کے علم کے مطابق عمل ہے تو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کا معبود اللہ ہے شریعت کا پیروکار ہے اور اگر تنہائی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ علم تو ہے لیکن عمل میرا اپنے خواہش کے مطابق ہے یا رواج کے مطابق ہے تو یہ اللہ کو معبود نہیں مان رہا بعض امور میں اس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنایا ہوا ہے دوستو یہ ہر کوئی اس میں مبتلا ہے ہر کوئی مبتلا ہے کوئی تھوڑا کوئی زیادہ جب تک کامل طور پر ادخلو فصل میں کافا کامل اتباع شریعت کی نہیں ہوگی کامل مومن نہیں ہوگا نجات اولی نصیب نہیں ہوگی رسم و رواج یہ خواہش نفس یہ علاقائی رواج خطب عجت الوداع پڑھ لیں مزید عدیث کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں تو سرکار کا کیا فرمان ہے میں رسم و رواج ان ریا و نمود یہ عرب و عجم یہ متقبرانہ باتیں یہ زامنہ جاہلیت کے رسوم اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے آیا تھا روند کر جا رہا ہوں روند کر جا رہا ہوں ان چیزوں کو ختم کر کے جا رہا ہوں ہمارے لئے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے فرمایا ترکتو فیکم ہماراین سرکار کا فرمان ترقت فی کو ممرئن لن تسلومات بہما کتاب اللہ وسنت رسول اللہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں انہیں مضبوطی سے پکڑنا گمراہ نہیں ہوں گے ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے ساتھ جڑ کے رہو گے دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری ہر شخص کسی حد تک خواہش نفس کی اتبا میں لگاؤ اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے اپنی روشنی عطا کی ہے وہ تو خود بھی سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو بھی پھر سیدھا راستہ دکھاتے ہیں وہ اللہ کی عطا میں ہوتے ہیں میں بات کر رہا ہوں دوستو۔ نے دین کی جب چنگیز کے اور یہ غیر فتن کا دور آیا اس وقت کے علماء، صوفیاء، ولی اللہ ان لوگوں نے ہجرتیں کی کسی نے بخارہ سے کسی نے سمرکن سے کسی نے کہاں سے اور آپ کے اس پاکو ہند میں آباد ہوئی جس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے اسی دوران جب نو سو ہجری کے لگ بھگ یعنی پندرہ سو عیسوی ابراہیم لودی کی حکومت ہے اس علاقے میں اسماعیل صفوی کی انتہائی رافضی تھا ایران میں حکومت ہے اور زہیر الدین بابر کے والد کی حکومت عمر کی حکومت فرغانہ میں ہے ترکستان میں باپ فوج ہوتا ہے میں اپنے موضوع پہ آؤں گا اس تاریخ کو سامنے رکھ کے آپ چلیں کہ من من اتخذ ہوا کیا ہوتا ہے افرائی ہوا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور یہ انسان یہ بدعمل انسان تو کا کل انعام بل بلحم مثل ہے اور یہ خدائی دعوت خدائی کی دعوت دینے لگ جاتا ہے اپنے آپ کے اندر جب غرور میں مبتلا ہوتا ہے جب وہی کو امام نہیں بناتا شیطان کو اور خواہش نفس کو اپنا امام بناتا ہے تو پھر یہ اسفل صافین میں جاتا ہے سیر الدین بابر کباب فوت ہوتا ہے عمر ماموں اور چچا یہ بارہ سال کا شخص ہے اس کو ڈراتے دمکاتے ہیں یہ وہاں سے بھاگ کے آتا ہے بال نے لکھا ہے کہ لاہور کے ایک والی نے اس کو خط بھی لکھا تھا کہ او ابراہیم لودی کی حکومت ختم کرتے بارہ آیا کوئی کمال نہیں ہے ایک اسلامی علاقے سے آ کے ایک اسلامی حکومت کے اوپر حملہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے ظہیر الدین بابر مغلیہ بادشاہوں کا پہلا بادشاہ جو پندرہ سو انیس بیس کے لگ بھگ تا و ہند کے علاقے میں آتا ہے اور بہادر شاہ ظفر مغلیہ کا آخری بادشاہ ہے جس کے زمانے میں پھر جو جیل گیا ہم بات کریں گے جب انگریز آیا یہ پوری لڑی جو درمیان میں ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جو مغلیہ خاندان کی حکومت آئی دوستو کوئی قابل فخر حکومت نہیں تھی کوئی اسلامی ریاست قابل تقلید نہیں تھی چھوٹے موٹے کام کیے کوئی علاقے فتح کیے تو اپنی حکومت بڑھاتے رہے اسلام کی خدمت کے نقطۂ نظر سے کوئی بات نہیں ہزار بار رحمت کا سلام ہو سلاح الدین ایوبی پر کہ جس نے سلیمی جنگوں کا مقابلہ کر کے اسلام کی شما کو روشن رکھا ہزار بار سلام ہو سلطان محمود گزروی پر جس نے بک توڑے اور اسلام کی توحید کا پرچم لہرایا بغلیہ خاندان کے بعد پاک و ہن سرزمین کی اوپر کوئی کمال نہیں کیا اسلامی حکومتوں کے اوپر حملے کیے تو وہ کون سا کوئی اسلامی قانون نافذ کرنے والے تھے سب انا کی جنگ تھی ظہیر الدین بابر پندرہ سو تیس عیسوی میں فوت ہو رہا ہے آگرہ میں وسیعت کر رہا ہے مجھے اپنے علاقے میں دفن کرنا لیکن نہیں ہو سکا قابل میں دفن ہوا پندرہ سو تیس میں اس کا بیٹا ہمایوں برسر اقتدار آتا ہے چل نہیں سکی حکومت شیر شاہ سوری نے اس کی حکومت کو چھینا میں شیر شاہ سوری کی بات کر چکا ہوں شیر شاہ سوری وہ مسلمانوں کا عظیم بادشاہ جس نے خدمت انسانی کے وہ کارنامے انجام دیے جو آج تک اس کا نام زندہ ہے حکومت پانچ سال ہے لوگ کہتے ہیں ٹائم تھوڑا ہے, ٹائم تھوڑا ہے. حالات بہت خراب ہیں ٹائم تھوڑا ہے. ملک کو درست کرنے کے لیے ٹائم تھوڑا ہے مرد کلم کے لیے کوئی ٹائم تھوڑا نہیں ہوتا وہ دو سالوں میں نظام ہستی کو بدل دیتا ہے فرمایا کہیں مدت میں ساکی بھیجتا ہے ایسا مستانا عمر بن عبدالعزیز آئے دو سال حکومت کی عمروی خاندان کی سب خرابیوں کو درست کر دیا جنہوں نے محلات لوٹے تھے عمروی خاندان کے بادشاہوں نے لوگوں کے باغات لوٹے تھے زمین قبضے میں کی تھی دو سالہ دور میں سب نظام درست کر دیا کہیں مدت میں ساکی بھیجتا ہے ایسا مستا بدل دے بگڑا فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں بادشاہ کے ساتھ بادشاہ تو خلیفت اللہ فلز ہوتا ہے خلیفت اللہ فل ہوتا ہے جو سات لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے وہ حدیث پڑھ کے دیکھے سب سے وہ گرو جو اللہ کے عرش کے سایے کے نیچے ہوگا وہ فرمایا العمام العادل نیک حکمران اللہ کے عرش کے سایے کے نیچے عادل حکمران کیوں اس کو عدل کرنا کیا مشکل تھا اس کی حکومت تھی باور نہیں تھی تو حکومت میں کیوں آتے تھے دل میں جرت نہیں تھی تو حکومت کیوں کرتے تھے اس میں تو حق انصاف کرنا پڑتا ہے کوئی راضی رہتا ہے کوئی نہیں رہتا اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے, جرت ہے تو آنا بات یہ کر رہا ہوں دوستو پانچ سال ہمایوں سے حکومت چھین لی ہمایوں بھاگا عمر کوٹ میں اکبر پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا ہے کی تاریخ مغل اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے کوئی اسلامی کام کے لحاظ سے نہیں دوستو صرف فتح کے لحاظ سے کہ اس نے یہ سارے مسلمانوں کے علاقے فتح کر کے اپنے قبضے میں کر لیے تھے یہ مغل اعظم ہے مغل اعظم کا لقب کس نے دیا وہ بھی بتاتا ہوں بارہ عمر کوٹ میں ہمایوں کا بیٹا اکبر پیدا ہوتا ہے اور شیر شاہ سوری نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے بھاگتا ہے یہاں سے کبھی کدھر کا ارادہ کبھی کدھر کا ارادہ معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بادشاہ بھاگا کرتے تھے اچھے नहीं نہیں کرتے تھے تو بھاگنے کا پرانا رواج ہے گویا کہ یہ پتنی کیا سمجھتے ہو کس چیز کا ناشتہ کر کے آتے ہو حافظہ کبھی ہونا ضروری ہے بارہ بھاگا ایران گیا اسماعیل سفی سے پناہ مانگی اور اکبر کو نو ماہ کا نو ماہ کا قابل میں اپنے بھائیوں کے حوالے کر گیا اس نے پھر اس کی مدد کی دوبارہ حملہ کیا لیکن شیر شاہ سوری دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور اس کے پیچھے بھی کوئی خاص حکومت کرنے والے نہیں تھے بارہا اللہ کی نعمت کی قدر نہ ہو تو چھن جاتی ہے نا چھن جاتی ہے پھر سن پندرہ سو چھپن عیسوی میں یہ چارہائے ہمایوں دہلی پرانے قلعے میں دفن ہوتا ہے اور اس کا بیٹا اکبر جو پندرہ سو بیالیس میں پیدا ہوتا ہے لوگوں نے تاج پوشی کر دی اور بیربل اس کا خاص آدمی تھا بہرحال یہ چودہ سال کا نوجوان ہے جو اس خطے کا حکمران ہے اصل فرغانہ کے ہیں اپنے علاقے کے بھگوڑے ہیں یہاں کی دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لیے یہاں جب کمزوری دیکھی یہاں حکمران بن گئے اور افسوس کی بات افسوس کی بات جس مسلم حکمران کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میری شادی کس مذہب کے ساتھ جائز ہے اور کس مذہب کے ساتھ جائز نہیں وہ مسلمانوں کا حکمران تھا ہمایوں کی بیوی ایک رکا سا ہندو تھی اکبر بادشاہ جو اس کا بیٹا ہے جو 14 سال کی زمانہ عمر میں برسر اقتدار آ رہا ہے راجہ بھگوان داس کی بینے دوسری جودن ہے ہندو عورتوں کے ساتھ اکبر کی شادی ہوتی ہے اکبر خود بھی ہندو کی اولاد میں سے یہ مسلمانوں کے برسر اقتدار لوگ ہیں کیا انہوں نے اسلام کی کیا توقع ان سے ہو سکتی ہے بہرحال یہ حکمران بنا چودہ سال کی عمر میں میں یہاں تک لانا چاہتا تھا بات کو یہ ظہیر الدین بابر آیا انیس پندرہ سو انیس میں تیس میں گیا اس کا بیٹا آیا پندرہ سو چھپن میں گیا اور پندرہ سو چھپن میں مغل اعظم جس کو لقب دیا جاتا ہے وہ بادشاہ بنتا ہے اور پچاس سال اس نے حکومت کی ظہیر الدین کابل میں دفن ہوا ہمایوں دیلی میں پرانے کل میں دفن ہوا اکبر عیسوی کے لحاظ سے سولہ سو چھ اور ہجری کے لحاظ سے ایک ہزار گیارہ ہجری میں آگرہ کے قریب سکندرا میں فوتوں کے بعد دفن ہوا پچاس سال اس کی حکومت ہے. مغل اعظم نے مغل اعظم کا لقب اس کو ہندوؤں نے دیا ہے سپران گزرے مسلمان ہندووں کے اوپر جنہوں نے حکومت کی ہے ان میں سب سے محبوب ترین حکمران ہندووں کا سب سے محبوب ترین حکمران ہندووں کا وہ اکبر تھا جس کو انہوں نے مغلع آزم کا لقب دیا ہے فوج مضبوط تھی علاقے بڑے فتح کیے کہاں بنگال کہاں سندھ کہاں ہندوستان گدیلی اور کہاں کابل لیکن اسلام کے لیے نہیں جی اپنی سلطنت کے استحکام اور اس کو بڑھانے کے لیے کیے ہیں اور چودہ سو چودہ سال کی عمر میں برسر اقتدار آتا ہے بیس سال تک نماز روزہ جانتا تھا اور خالص ان پڑھ تھا خالص ان پڑھ تھا نماز روزہ کبھی اجویری صاحب کے بزار پر کبھی اور کسی نیک کی مجلس میں چلا جاتا تھا بیس سال کی عمر تک جب بیس سال کی عمر میں آیا ایک آجم کا جادوگر وہ اکبر بادشاہ کے کان میں منتر پھونکتا ہے کہ عربی شریعت کو ایک ہزار سال ہو چکے ہیں اب وقت آ ہے کہ ایک آجم شین شاہ امی دیکھنا ذرا درباریوں کی بات ایک آجمشاہ امی نبی عربی امی کی شریعت کو منسوخ کر دے اور اپنی طرف سے نئی شریعت لے کے آئے کیونکہ جو بھی آسمانوں سے شریعت آئی اس کی عمر زیادہ سے زیادہ ایک ہزار سال ہوتی ہے اور وہ پوری ہو چکی ہے اور یہ جاہل مطلق انسان میں نے بتایا کہ بس چار سال کی عمر میں جب اس کا والد ہمایوں ایران سے واپس آیا تو کچھ ایک آدھ دو چیزیں سکھانے کے لیے بندہ مقرر کیا نماز کی حد تک اس نے کچھ سیکھا اور قرآن مجید کچھ ناظرے جانتا تھا اور بالکل ان پڑھ تھا اور اس کو پھر درباری ایسے ملے تھے جو ملا مبارک جیسے زیانت میں تو مثال خود ہی تھے لیکن وہ زیانت با ہے جو سیدھے راستے پہ استعمال ہو اور اس کے بیٹے کہ فیضی نے زیانت کا وہ عالم تھا کہ فیضی نے ابو الفیض فیضی نے دو جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی جس کا نام سوات الحام ہے اور دونوں جلدوں میں کہیں ایک نقطے والا لفظ بھی نہیں آنے دیا ذہانت کا یہ عالم تھا اور گمراہی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ کو یہ کہا وقت آ گیا ہے ایک نئی شریعت لانے کا اور پھر بادشاہ بھی سوچنے لگا ترتیب کرنے لگا دوستو میں نے شروع میں ایک بات کہی ہے اس کی اب ضرورت ہے کہ جب چنگیز کا فتن آیا تاری کا رولا آیا تو اس وقت علماء کی چیخ و بغار. عوام نے نہیں سنی عوام اپنی سیاسی لیڈروں کی بات سنتی ہے سیاسی لیڈر جیسا بل دے دیں ہم اس جماعت کے ہیں اس پر دستخط کر دیتے ہیں عوام کی چیخ کو مبلغ اسلام کی چیخ کو عوام نہیں سنتی اپنے سیاسی لیڈر کی بات کو سنتی ہوتی ہے اس وقت بھی لوگوں نے جنگیز کی جلغار کے خلاف کے اس رولے اور سیلاب کے خلاف جو علماء نے چیخیں لگائیں لوگوں نے ان کے باتوں کے اوپر کام نہیں دھرے اور وہ اس فتنے کا لکما بن گئے وہ الگ بات ہے جب مصر میں تاتاری پہنچے تو اللہ نے اللہ میں پسجد سے اٹھنے والا ایک مجاہد اسلام اٹھایا کہ کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل دا چھوڑ کچھ دیر کے لیے تسبیح و مسلح تھوڑی دیر کے لیے طرز عبادت تیمیہ بدل دے طلبہ سے بات کی بچو بخاری پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن کی تفسیر پڑھنا بھی ثواب ہے اشراق چاش پڑھنا بھی ثواب ہے لیکن اب عبادت اس چیز کا نام ہے کہ تلوار لو تاتاریوں تاریوں کی جلغار کے مقابلے میں نکل آؤ وہ فتنہ تھا دوستو جس نے پوری اسلامی ریاستوں کو اپنے ظلم و ستم کے جال میں پھنسا لیا تھا لیکن مصر میں حکومت نہیں کر سکا مصر میں مقابلے میں ایک مرد درویش آیا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلاتا ہے اور مدرسوں کو بند کرنے والوں مدرسوں کو تنگ کرنے والوں تو اس ملک کی اور عالم اسلام کی ذمہ داریوں کے دار ہیں اس وقت بھی بھائی ساٹھ ملکوں کے اوپر حکومت کر چکا ہے تاتاری چنگے ہلاکو خان اور اس فطرے کو اس لادینی سیلاب کو روکنے کے لیے اللہ نے ایک مسجد سے عالم دین کو اٹھایا وہ اللہ میں بن تاریخ پڑھ لو بارہال بات کر رہا ہوں میں جو خطبے کے شروع میں بات کی کہ یہ ان کے فتنے میں جب تاتاریوں کا چنگیز کا فتنہ آیا علماء چیختے رہے لیکن علماء کی بات کون سنتا ہے اپنا مقتدی نہیں سنتا ہے اپنا مقتدی دوسرے کون سنیں گے یہ بھی باہر جا کے نا تبصرا کرے گا یہ صحیح ہوئی بات یہ نہیں ہوئی اے یہ عالم دین کی بات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں تبصرے کی ضرورت نہیں ہے یہ سیاسی گفتگو نہیں کلام میں مجزو ہمیشہ دہرائے گا زمانہ یہ کسی حسی کا نہیں فسانہ یہ ایک عاشق کی داستان ہے قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں علماء نے اس وقت چیخیں لگائی لیکن لوگوں نے کان نہیں دھرے پھر یہ اللہ والے وہاں سے ہجرت کر کے پاک و ہند کی سرزمین میں آئے اس میں فرید گنج شکر ہو بہاؤدین زکری ہو علی اجویری ہو یا جو بھی یہ بڑے بڑے صوفیاء اللہ والے آئے یہ اس علاقے سے آئے تاریخ پڑھو یہ محمود غزنوی کے رشتدار دار ہیں زکری صاحب وغیرہ فرید یہ سارے حضرات بارہا اب یہ فتنہ آیا مغل اعظم کا اور جادوگروں نے منتر پھوکے مغل کا ہے اسلام کو پرانا ہو گیا اسلام یہ باتیں سنتے رہتے ہو نا ہاں لوگ کہتے ہیں پرانا ہو گیا پرانے تم وہ تو گئے ہو اسلام نہیں پرانا ہوتا اسلام جیسے جوان تھا جوان ہی ہوگا جوان ہی رہے گا اور اسلام کی خدمت کے لیے بے لوس عالم بردار بیلوس مجاہد اسلام ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے پیدا ہوتے رہیں گے پیدا ہوتے رہیں گے اللہ کا کام ہے نا یہ سوچنے کی بات ہے اسلامی بات کی سرپرستی کون کر رہا ہے قرآن و حدیث کے پڑھنے والوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے کیونکہ جس کا کلام ہوتا ہے سرپرست وہی وہ ہوتا ہے ہے تم نے ملک میں ہوئی انگلش میڈیم تم نے ملک میں مسلط کی ہوئی ہے جبرن انگلش میڈیم اس لیے کہ تمہارے آقا تمہاری پرورش کرتا ہے تمہاری سرپرستی کرتا ہے جو لوگ قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں جنہوں نے قرآن سینے پر نہیں سینے کے اندر رکھا ہوا ہے ان کی سرپرستی ان کا رب کرتا ہے اور مدینہ میں رہنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے یہ <تصفح> اس لیے تو آباد ہیں کوئی بجٹ نہیں مدرسوں کا کوئی بجٹ نہیں دیکھ لیں میرے ریجسٹر بھی ایک روپے کا سکہ بھی حکومت سے کسی حکومت سے کسی حکومت سے مدد نہیں ہے اور کسی مدرسے کی نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ساڑھے سترہ ہزار مدرسے پاکستان میں صرف دوبندی مسلک کے ہیں اس کے علاوہ بریلوی مسلک کے ہیں اس کے علاوہ آل حدیث مسلک کے ہیں اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے ہیں وغیرہ دالک اور لاکھوں کی تعداد میں طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور علم دین حاصل کرنے والوں کی تنخواہ ہو بل ہو راشن روٹی ہو کپڑے ہو مکان ہو میڈیکل ہو یہ عوام خوشی کے ساتھ دے رہی کوئی کسی پر جبر نہیں ہے کوئی جبر نہیں اعلان ہو گیا مدرسے میں آٹے کی ضرورت ہے کسی پر تو کوئی جبر نہیں لوگ خوشی سے دیتے ہیں اور ساتھ سعادت سمجھتے ہیں لوگ خوشی سے دیتے ہیں ساتھ سادت سمجھتے ہیں کہ شکر ہے رب اس گئے گزرے دور میں ایسے لوگ بھی ایسے مدرسے بھی موجود ہیں کہ جہاں پر صحیح دین کا کام ہو رہا ہے کہ ہمارا زکات صحیح جگہ میں خرچ ہو رہا ہے تو خوشی سے سعادت اور یہی نظریہ ہونا چاہیے یہی نظریہ ہونا ہونا دوستو آپ مسجد کا بل ادا کر رہے ہیں مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں عالم کو گاڑی لے کے دے رہے ہیں اگرچہ افسوس تو ہوگا کہ مولوی کے پاس گاڑی کیوں ہو لے کے دو اپنے اپنے علاقوں میں چندہ کرو لوگوں کا ذہن بناؤ عالم دین کی ضرورت پوری کرو صدقہ دین کا کام کرنا ہے جو کچھ بھی آپ دین کی خدمت اشاعت دین میں خرچ کرتے ہو اس کو سادت سمجھو مولوی پر احسان نہ سمجھو اپنے اوپر احسان سمجھو اپنے اوپر احسان سمجھو کہ آپ کو ایک موقع ملا اشاعت دین میں حصہ ملنے کا آپ کو ایک موکہ ملا صحیح جگہ میں آپ نے رقم خرچ کرنے کا اور دنیا مفید ہے آخرہ کو مفید ہے بارحال بات کر رہا ہوں وہ منتر ٹھونکا گیا اور بادشاہ نے اب نورتن ظہریت اعتبار سے بڑی حکومت تھی اور فوج بڑی ظالم تھی اس کے پاس مسلمانوں کو فتح کرتا رہا اس لئے ظالم کہتا ہوں ہاں مسلمان پر گولی چلانا تو آسان ہے کسی دشمن اسلام پر جب گولی چلے تو بات تب ہوتی ہے اصل جہاں تو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کہ اب یہ غرور میں مبتلا ہوا کہ میری بڑی حکومت ہے اور دین پرانا ہو گیا اب حلف نامہ یار ہوا سمجھو بات کو حلف نامہ یار ہوا دین اکبری نام رکھا گیا اللہ اللہ اکبر خلیفت اللہ یہ طیبہ میں اضافہ کیا گیا اور جو گروہ, ہے وہ, کہتا ہے, اکبر، ادھر ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے جل جلال اب کون کیا سمجھے کہ کس کو اللہ اکبر کہا گیا ہے یہ درباری ملاقات کے طریقے سکھائے گئے اب حلف نامہ تیار ہو رہا ہے میں حلف دیتا ہوں الحاظ بلّہ نقل کفر کفر نباشت حلف نامہ سنا رہا ہوں اکبری دین اکبری کا میں حلف دیتا ہوں کہ دین اسلام سے برات کا اعلان کرتا ہوں دین الہی اکبری میں داخل ہوتا ہوں جس کے اصول ہیں ترک دنیا نمبر ایک ترک مال نمبر دو ترک عزت نمبر تین ترک دین اسلام نمبر چار چھ حلف نامے کے چار اصول ہیں اکبری دین کے اب اس کے آگے جزیات ہیں اسلام پرانا ہو گیا یہ نہیں سمجھتے ملا اسلام کی باتوں کو وقت کی ضرورت کو وقت کے تقاضوں کو یہ نہیں سمجھتے یہ پرانی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں یہ اسی کو دہراتے رہتے ہیں لہذا اس وقت شراب کو غلط طریقے سے بتاؤ بناتے تھے انہیں طریقہ نہیں آنا تھا آتا تھا بتام بنانے کا شراب حلال سود حلال خنزیر حلال ہندوؤں کے ساتھ شادیاں حلال ختنا ختم نماز ختم زکت ختم یہ ساری چیزیں دین اکبری کے وہ ہیں اس نے یہ حلف نامہ بنایا اپنی کابینہ سے حلف لیے جہاں تک اس سے ہو سکتا تھا اس نے رائج کیا لیکن دوستو اللہ والے آنکھیں بند کر کے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن زمانے کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں من لا رفو من لا يعرف احوال الزمان هي فوداهل جو شخص مفتی عالم دین ہو مبلغ اسلام ہو اور وہ احوال زمانہ سے بے خبر ہو وہ مفتی نہیں جاہل ہے وہ مبلغ نہیں جاہل ہے وہ عالم دین نہیں جاہل ہے اس کو احوال زمانہ سے با خبر ہونا چاہیے اور جو بات اسلام کے خلاف ہو قران کے خلاف ہو حدیث کے خلاف ہو خامو اور تو کے حقوق کا بل ہو یا زنابل جبر کا بل ہو یا کہیں کوئی اور حدود آڈی کو حدود آڈی کو وحشیان یا صدائے والے ہو تو ہر دور میں علماء حق نے توحید کا رسالت کا پرچم اٹھا کر وہ لہرایا میدان میں آئے اور ان لادیلی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے اس وقت بھی یہی ہوا بادشاہ جس کی حکومت پچاس سال ہے غرور تو آ جاتا ہے ایک دن بھی آ جاتا ہے. نکلتا بھی بڑا اچھا ہے لیکن حافظے کمزور ہیں سمجھ نہیں آتا اس کے خاص خاص ہلکے تک تو یہ چیز رہی خود جاہل تھا فرمایا فن کنتا تدری کا تلا فل کا مصیبت و آزمو اگر جانتا نہیں تھا بلرائج کر دیا دین اکبری نافذ کر دیا یہ بھی مصیبت ہے جاننا چاہیے تھا اگر ئی میں مبتلا ہو گیا فل مصیبت پھر دو عذاب ہوگا فرمایا عبداللہ ابن مبارک نے اخبار و رحبار شاہ بے دین, یہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے اور دوسرا علماء اسو بادشاہ جو کہہ دے جی سر سبحان اللہ آپ نے کیا قربان بات کی یہ علماء سو وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں تو کہتا ہوں تازہ روٹی ہو جو پانچ سات روپے کی مل جاتی ہے نا رزق حلال کی تندور کی تازہ روٹی اور سبز مرچ ویسے ہی ہوٹل والے ساتھ دے دیں گے اس سے بندہ جب روٹی کھا لیتا ہے اور رزق حلال ہو یا رب جو سکون آتا ہے نفلوں میں یا نماز میں اتنی خوشبو خضو ہوتی ہے رزق حلال کی یہ برکت ہے کیا آرام اور کیا تیوش کیا زہری دنیا کے فوائد حاصل کرنے ہیں دوستو ہاں جب دنیا بھی گئی تو آخرت بھی گئی ہو کیا رزق کا فائدہ ہو سد الدین الملو کو اخبار روحبان دین کو نقصان پہنچانے والے تین ایک غلط بادشاہ لا دین بادشاہ نمبر دو علمائے سو دین حق کو چھپاتے ہیں اپنے مفاد کو نہیں اور تیسرا گروہ جو خطرناک ہے اسلام کے لیے دنیا پرست پیر دنیا پرست پیر یہ دین کو نقصان پہنچانے والے اور عالمی سطح پر عالمی سطح پر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ اللہ کہتا ہے جلالِ بادشاہ ہو اللہ اقبال مر ہو جلال جمہوری تماشا ہو یہ تماشا یہ ہے اور کیا ہے جلالِ بادشاہ ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اللہ تعالیٰ دوستو دین کی عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے نتیجہ سن کے ختم کرتے ہیں بات کو یہ اکبر بادشاہ نے جس کو مغل اعظم کہتے ہیں جن کو نوازا ہے وہ کہتے ہیں اس نے اپنی خواہش کا دین نافذ کرنے کی کوشش کی تھی جو اپنے حلقے تک تو محدود رہا لیکن وہ جو بخارا سے سمرکند سے آنے والے مرد کلندر تھے یہ چار سو سال گزر چکے ہیں یہ تو پانچ سو ہجری چھ سو ہجری میں آئے ان حضرات نے پورے اس علاقوں میں دین کی خدمت خوب تیز سے شروع کر دی لوگوں کو بیدار کیا قرآن و حدیث سمجھایا سکھایا عقید بتائے نماز روزہ بتایا دین اکبری کی نحوس بتائی بے دینی بتائی ان کے کفری آنا, تغیی آنا، سر بتائیں اور لوگوں کو اسلام کے اوپر قائم رکھا دوستو یہ علماء غریب ضرور ہیں ان کے پاس اعلی لباس نہیں اعلی کوٹیاں نہیں اعلیٰ ورکر نہیں اعلی ہتھیار نہیں اعلیٰ گاڑیاں نہیں لیکن دین کے نقطۂ نظر سے یہ بیدار ہیں بیدار یہ ہرگز اس خطے پاک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا اس میں لادینی بل نافذ یا منظور نہیں ہونے دیں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بیداری دینی غیرت نصیب فرمائے واخر